بس اللہ صلیٰ محمد و محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح نربا شاہ بات العبر نربا شاہ باقی تمام سامعین قارن گرامی برادر سب کو شموسی سلامت کرتے ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چار سو پبلک ترپن ہے چار سو گیارہ دعوت شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی, کی تعداد ہے اور ترپن جو ہیں اوراد فتحیہ کا درس نمبر ترپن ہے اور آج کے اوراد فتح میں اس وقت ہمارا سلسلہ یہ بحث جو ہے ملک الجبار کی جو لاء اللہ ہے اس میں سے چوتھا لا میں ہے ہاں جی ملک الجبار لا لا لہٰ ملک الجباء الا للہ واحد القحا لا لَ اللہ عزیز الغفار یہ تین ہو گیا آج چوتھا جو ہے مقدس کلمہ لا الہ الا اللہ الکریم الصطاف یہ مبارک کلمہ ہے تو یعنی ملک الجبار میں ہر لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہنج لفظ اللہ لفظ جلالہ ہے اس کی دو صفت دو آسماء الحسنہ لفظ اللہ خود آسمۂ جلال عثماء الحسنہ میں سے ہے جن میں اور جن میں صفات جلالی و جمالی دونوں پائی جاتی ہیں اور اللہ کی ذات مقدس کا نام گرامی ہیں تو الکریم اور استار یہ دو صفات جو ہے ذکر ہوا ہے لا الہ الا اللہ اس کی ترجمہ آپ کو بار بار کر چکا ہوں لا نہیں ہے کوئی نہیں ہے الہ معبود لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اگر اس کائنات میں کوئی معبود ہے کوئی شے لائق عبادت ہے کوئی شے پرستش کے لائق ہے کوئی شے کی سو فیصد بندگی کے لائق ہے تو اللہ, اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کہ ذاتِ واجب الوجود الحید القیوم اسمی اسمی العلیم اسمی البشیر ہاں جی اور القدیر زو جو اللہ تعالیٰ کی صفات صبوتہ سے اس متصر وہ پاک ذات ہے یعنی اسے کے سوا وہی اللہ جو اس کائنات کا رب ہے اس کائنات کا مالک حقیقی ہے کائنات کے ہر شے کا خالق بھی وہی ہے رب بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے سب کچھ وہی اللہ ہے ویسے اللہ کے سوا کوئی بھی اس کائنات میں کوئی بھی شے عبادت کے سرے سے لائق نہیں ہیں اور کسی بھی صورت میں عبادت کے لائق نہیں. آ الہ اللہ اور وہ اللہ جو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس اللہ کے ایک عظیم صفات میں سے ایک الکریم ہے دوسرا استار ہے تو یہ دو اسم مقدس جو ہے اسما الحسنہ میں سے اب ہم الکریم اور اسطار کے تھوڑا سا معنی جاننے کی کوشش کریں گے اظہن گران عربی لغات میں جو ہے الکریم جو ہے ازفیل کروما یکرمو کرامت ہے اس کے معنی جو ہے عربی لغت میں قاموس الجدید نامی لغت میں لکھا ہے بیش بہا ہونا صاحب عزت ہونا عالی ظرف ہونا کریم کے و صحیح ہونا فراہ دل و بے ہونا اس کے علاوہ الکریم کا وہ معنی خیلی اور امان وسیع الکریم کا سخی فیاض دوسرا شریف النس تیسرا مہمان نواز چوتھا معزز پانچواں مہربان ہاں جی اس کی جمع جو ہے قرآمہ و کرام ہیں القاموس و نام لغت میں یہ معنی کیا ہے ہاں جی کتاب جو ہے آئین بندگی عدت الدائی جو احمد بن الفا دہلی جو شاشر علیہ رحما کا فکر استاد ہے ان کی دعا کے کتاب ہے اس میں انہوں نے الکریم کا معنی لکھا ہے الکریم یعنی جوات و بخشندے ہم جوات یعنی سخی فیاض ہاں جے و بخشندے ہر ایک کو عطا کرنے والا ہاں جی بخشندے یعنی سب کو عطا کرنے والا مرد کریم جب علب بولتے ہیں یعنی بخشندے وہ زیادہ بزل و بخشش کرنے والا لوگوں کو عطا کرنے والا ہیں اس کا ہاتھ ہمیشہ کھڑا ہے اور کبھی جو ہے کریم عزیز کا معنیٰ عزیز کے معنی بھی دیتا ہے کبھی کہا جاتا ہے فلان شخص میرے نزدیک دوسروں سے کریم تر ہیں یعنی عزیز تر ہیں یعنی وہ زیادہ میرے نزدیک یہ شخص محبوب تر ہے یہ مانے تو اس لحاظ سے جو ہے الکریم اللہ جو ہے وہ ذاتِ بادور یہاں پر یقینا جو ہے عزت و اکرام کے لحاظ سے اللہ کو جو عزت و اکرام حاصل ہے اس کائنات میں کوئی اور شعر نہیں ہے ہاں جی فیاض مطلق بادشاہ ہے ہاں جی وہ اللہ اور مہربانی اس کی مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے معزز میں ساری عزت کو شفا جات کے لئے درشمان عزت کریں عزت و چل تمام عزت اللہ کے لے ہے اللہ وللرسول رسول العزت و وللرسول ول رسول ولی اللہ کے لئے رسول, رسول کے کلعمن کے لے ہے تو جان کرامی جو کریم کا یہ جو مختلف عمانی لغاتی کتابوں میں کیا اور, اور کتاب خصوصیات اسماع الحسنہ جس میں اللہ کے مختلف مطلب اسماع الحسنہ کی ایک تشریح پر مبنی کتاب ہے جس کی صفحہ نمبر تین سو تراسی پر فرماتے ہیں الکریم کریم ایک ایسا لفظ ہے جس کا پوری طرح ترجمہ کریم کا متبادل ترجمہ جس کا پوری طرح ترجمہ اردو زبان میں ممکن نہیں اس لیے یہاں پر آپ نے اس کے بہت سے معنیٰ کیا وہ اس لیے کہ ایک ایسا جامع لفظ نہیں جو کریم کے معنی کو پورا پورا بیان کر سکے جس کے مختلف معنی کا یا ہرمدِ کریم ایک ایسا لفظ ہے جس کا پوری طرح ترجمہ اردو زبان میں ممکن نہیں عام طور پر اس کا ترجمہ سخی کیا جاتا ہے کریم کا اس لیے کہ سخی انسان شریف آدمی ہوتا ہے دراصل جو ہے کریم اس کو کہتے ہیں یہ سار اسما الحسنہ والے حماتے ہیں دراصل کریم اس کو کہتے ہیں جو تمام اخلاق کے کاملا کا حامل ہو جس میں صحاوت بھی ہو جس میں حلم بھی ہو جس میں بردوباری بھی ہو جس میں عادل و انصاف بھی ہو ہاں جی جتنے میں اخلاق کے کاملا ہیں ان سب کے حامل ذات کو کریم کہا جاتا ہے اب اس کے لیے آپ کے عربی میں زبان و میں تجمہ کہاں سے ہاں جی یا انہوں نے بہت اشا تجمہ کیا کہ ساخی جو شریف عاصل نے دراصل جو ہے کریم اس کو کہتے ہیں جو تمام اخلاق کاملہ کا تمام اخلاق کاملہ کا حاملہ ہو یعنی حامل ہو تمام اخلاق کاملہ کا حامل ہو اور ظاہر ہے کہ یہ صرف بات سوائے ذات خداوندی کی کسی میں نہیں ہو سکتی ہاں دھانوں میں کہ ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی کمی کو تاہی میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات میں جو ہے یقیناً تمام اخلاقی کاملہ اس ذات پاگ میں سو فیصد بطور اتم اور بطور اطلاق پائی جاتی ہے یعنی ہر اخلاق حمیدہ اس میں بے نہایت کے معنی ہے اس کو آپ عدت میں منحصر نہیں کر سکتے ہیں اور ایسی پاک ذات ہے اسی کتاب میں میں نے ایران میں بھی جب تھا تو رشید متحرک کی بھی کتاب میں میں نے پڑھا تھا انہوں نے بھی کہا تھا کریم کا یہاں تو انہوں نے لکھا اردو زبان میں اس کا مترادف الفاظ نہیں ہے متبادل نہیں انہوں نے کہا کسی بھی دنیا کی زبان میں اس کا متبادل لفظ نہیں ہے انہوں نے سے بھی زیادہ وسیع دعویٰ کیا ہے دنیا کی کسی بھی زبان میں الکریم کا متبادل ترجمہ جو ایک لبس میں بیان کر سکے نہیں ہے وہاں بھی انہوں نے یہی ترجمہ لکھا کیونکہ کریم کا معنی یہ ہے جو تمام اخلاق کالمہ تمام صفات کمالیہ تمام صفات جلالی و جمالی کا حامل ہو تو یقیناً جو ہے تمام اچھے اوساف اخلاق کمالی کا حامل ہو ہاں جی تو اس کے لیے متوادہ تاج محسل آئے گا اور یہ جو ہے اور ظاہر ہے کہ یہ صفت جو ہے یہ بات کی یہ صفت صرف ذات خود مندی کے سوا کسی میں نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ انسان جو ہے ہر شاخ کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں کمی کو تاہمی مطلع ہوتا ہے ایسی کتاب کی جو ہے صفحہ نمبر جو ہے تین سو تراسی پہ لکھا ہوا ہے تو کریم جو ہیں ایسی عظیم ذات کو تو آپ جب بولتے ہیں لا الہ الا اللہ لحلیم الکریم لا الہ الا اللہ الکریم ستار الکریم یعنی یا اللہ تو ایسی پاک ذات ہے جو تمام اخلاق کاملا کا تو حامل ہے تو شراپا صبر ہے تو شراپا حلم ہے تو صبا عدل انصاف ہے تو شراپا عفو درگزر ہے ہاں جی اور جتنی بھی اوشاءباب ہے کمالی تصور کیا جا سکتا ہے ہاں جی اللہ کے تصور کیا جا سکتا ہے ان سب کا جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ میں بطور عتم اور بطور بے صورت اطلاق پائی جاتی ہے اللہ چونکہ وہ بے نیاز ہے بے نیاز ملغ مطلب وہ سو کسی چیز میں بھی کسی بھی زاویے سے کسی بھی زمان اور مکان میں میں کسی چیز کے کمی نہیں ہے وہ بے نیاز ہے ہاں جی لہذا جو ہے اوثافِ کمالی میں بھی اخلاق کمالی میں بھی وہ قسط کس میں کسی قسم کی کمی ممکن ہی نہیں دی جی ہاں باقی موجودات میں فطا انبیاء علیہ السلام ہاں جی عیمہ علیہ السلام وہ بھی اخلاق کاملا کا جیسے پیرنبی نے نک اللہ علیہ کے نظیم فرمایا ان کے اندر جو ہے انبیاء اولیاء جو اخلاق کمالات سے بہت سے اخلاق حمیدہ سے کمالات سے متصف ہیں لیکن یقیناً ان صاحب کو یہ سب جو ہے اوصاف ہے اللہ کی توفیق سے اللہ نے ان کو نوازا ہے اللہ خود کے لطف خاص سے ان کو ان تمام اوشاف ہے جمیلہ سے اور جھمالیہ سے ان کو متصف کیا ہے ہاں جی ہاں لیکن اللہ تعالیٰ بزاد ان تمام اچھے صفات ہیں تو آسمان زمین خرق ہے اللہ کو کسی نے جو ہے وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے اس کو اس کو کسی کی طرف سے توفیق کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی کی طرف سے کسی بھی چیز کے عطا کی ضرورت نہیں ہے تمام خیرات ظاہری و باطنی ہاں جی اور سب کا جو ہے سر چشمہ خود ذات واج الوجود ذات باری تعالیٰ ہے تو اللہ کا جو ہے ان تمام صفات سے تمام اخلاق کا کا حامل ہونا ہاں جی وہ بذات ہے اور عل طلاق ہے باقی موجود کا اللہ کے توفیق سے ہے اللہ کے لطف و کرم سے اللہ جس کو جتنی اوصاف کمالی سے عطا کرنا چاہیے وہ کر لیتا ہے اللہ نے خط المۂ قرآن نے ولا اللہ فضل اللّہ علیہ الرحمۃ ہیں اگر اللہ کا فضل اور رحمت مثمنوں سے محتاط اللہ ممنوں سے اگر اللہ کے فضل اور رحمت تم لوگوں پر نہ ہو والل علیہ الرحمۃ معذ کا مین مِنْ کو مین حاج نآبا ولاکن اللہ یو ذکر میں شاء السلم <عَلِيمٌ> اگر اللہ کی فضل و رحمت تمہارے شام حال نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی ہرگز کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا لیکن اللہ جس کو چاہیں پاک کر دیتا ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے تو آجان کروں گی سے صاف واضح ہے انسان کے اندر ہیں جی برے اس کو پاک کرنا پڑتا ہے یاد فرماتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہیں کوئی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا ہے. اللہ کی توفی شامل حال نہ ہو جائے کوئی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا ہے. میں خود یہ کروں گا میں خود وہ کروں گا تو خوش بھی نہیں کر پائیں گے ہاں اللہ کی درگاہ میں چکے اللہ میرے اخلاق کے اصلاح فرما اے اللہ مجھے برے کردار سے میری حفاظت فرما اے اللہ میری اصلاح فرما جتنا اللہ کی درگاہ میں بندہ جھکے گا آجدی کرے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا اللہ ان کا اسافِ کمالی سے متصف کرے گا اللہ اس کو اپنا مقرب بندہ بنائے گا لہذا ہماری تمام انبیاء اولیاء علمہ سمیت تمام عمنی کے اندر جو کچھ کمالات ہیں ہنج کسی بھی زاویے سے ہے کسی بھی نوعیت کا سب اللہ کا عطا کرنا اور اللہ تو بے نیاز ملق ہے توفقرا اللّہ اللہ الغنی الحمید تم سب اللہ کا موتاش ہے وہ اللہ بے نیاز مطلق ہے اور یہ لفظ قرآن پاک میں ہاں جی اللہ کے تین مقامات پر قرآن پاک میں جو ہے اللہ کے ساتھ ہاں جی اللہ کے ساتھ مت کریم کے لفظ جو ہے قرآن پاک میں اللہ کے ساتھ جو ہے تین مقامات پر آیا جو کہ مندرجہ ذیل ہے تو جو ہے سور میرے خیال میں مومنون ہے سرحیح مومنون, مومنون میں حق لا الا اللہ رب العرش ال کریم ہاں جی ارش کریم یہاں پر جو ہے رنبہ میں عرش کریم رب العرش الکریم اللہ کے ثواب برہانج بلند مرتبہ والا ہے وہ اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے لا الہ الا اللہ اس کے ثواب کوئی معبود نہیں اور وہ رب العرش کریم عرش کریم کا معزز و بلند مقام والے عرش کا وہ رب ہے اسرا جو ہے یا حل انسان ہو ماغل رقب رب یہ سر انفطار میں حضمبر ایک سو سولہ میں ہم پہ اللہ والے سرح مومن اعظم بہت میں تھا لفظ اے انسان ما رکھا کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈالا یہ رب ال کریم اپنے نہایت ہی مہربان شفیق اور الراحمین تمام اخلاق حمیدہ اور کاملا سے متصف مہربان اللہ سے تم کو کس نے دھوکے میں ڈال کے خوب اور شرک اور گمراہی کی طرف چلے گئے اور اس کی طرف تم پلٹتے نہیں ہو تیسرا یہ غمن قبرہ فعن رب غنی کریم سرینم العظم بہت چالیس جو شخص قبر کرے اللہ کو نے انکار کرے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے قرآن نعمت کرے تو فعل رب بے شک میرا رب غنی و بے نیاز بادشاہ اور وہ کریم ہے اور وہ تمام وہ سخی ہے وہ فیاض ہے جو تمام کے کاملات سے طاکہ کا حامل ہے متشر تو یہ اس میں مبارک جو ہے قرآن باغ میں اللہ کے صفاتی نام کے طور پر ان تین مقامات پر آیا ہے ایک اور مقام پر سورہ دخان نئے نمبر انچاس میں بھی آیا ہے ذکا ان تلازیز الکرین لیکن وہاں پر اللہ کے صفاتی نام کے اچھے نہیں ہیں لیکن یہ مورت اللہ کے ازمال حصلہ کے طور پر نہیں بلکہ ظالم اور جابر کفالمشرقین کے توہین کے لیے بطور کھنایا اور ذکر ہوا ہے کہ اب چک ہو جانم کہ عذاب کہ تم دنیا میں بڑے صحابے طاقت عزت والے تھے تو بقیہ ان شاء اللہ کل کی طرف سے معلوم بتائیں